اس دن پکارنی والے کے پیچھے دوڑیں گے اس میں کچھ جی نہ ہوگی اور سب آوازیں رحمن کے حضور پست ہے کر رہ جائیں گی تو تاو نا سنیگا مگر بہت آہستہ آواز